پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے ہم ایک اللہ پر آمان لائے اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان کے منکر ہوئے